لفظ ہمارے وہیں پچھلی آئے تو میں بنی سہید کو تمبیر کی گئی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وعدے کو پورا کرو اور کاثر نہ ہو جاؤ اور بننے کے مفاد بھی خاطر دن کو گیا نہ کی جگہ کوشش کرو نامال میں جو اللہ کے طالق والے اعمال ہیں تاکہ اس سے تمہارا اللہ کا طالق حاصل ہو تمہارے سارے مسئلے آو تمہارے مفاد کی خاطر پہ جو ہے تو آپ کا عمال کو تبدیل کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سلاتا اور قائم رکھو نماز بات اور رضیا کرو زکوٰۃ اور کہو اور جھکو نماز میں مار رہا کہیں والوں کے ساتھ اور جوکو نماز میں جتنے والوں کو آتا. اتا خبر بر کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نئے کام کا سونا نفس تم اور بولتے ہو اپنے آپ کو وان تم پر کتاب اور, تم تو اور تم تو پڑھتے ہو کتاب افلاط اخلون پر کیوں نہیں سوچتے وہ میں بس خبر وصلا اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے وہ ان شدید اور البتہ وہ بھاری ہے نماز بھاری ہے مشکل ہے مغرب مگر الخاش آج پر آن, آن, آن, آن, آن, آن, ان پر بھاری نہیں آج اس میں کون ہے اللہ انہوں نے ملاقرب ان کو خیال ہے کہ وہ روبرو روب ہونے والے ہیں اپنے رب کے ون میں ہمیں ایک راج گرم اور یہ کوئی طرف لوٹ کر, کو کر جانا ہے باقی میں فراض نماز کو قائم کرو نماز کو ادا کرنا اور قائم کرنے میں فرق ہے ادا کرنا تو پڑھ لینا وہ کہتے ہیں قائم کرنا اس کو صحیح اصولوں کے ساتھ اور صحیح زواب کے ساتھ جو کہ ساری شرائط کو کرنا ظاہر باتوں نماز کے سارے کے سارے ٹھیک ہو دوسرے کمال کھڑا پہ تو اردو نماز کے اوقات سے لے کر نماز کا سبق اس کی تجویز وہ درست ہو نماز کے مسائل آدمی کو آتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کپڑا پاک ہوجو ہے خراب نماز کے تازہ وزو یہ ساری باتیں یہ اچھی مشکلات میں کچھ باتوں پاتوں سے نماز جائے جاتی, ہو جاتی ہے ادا ہو جاتی ہے کچھ بات کچھ باتوں سے اس کے کمال میں کیا اضافہ ہو جاتا ہے کہ جتنا آدمی Quéil, mm -hmm. نمازThey, نماز کے کمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ مسئلہ بغیر مسو کے ضرورت پڑ یہ مسئلہ مشقوں میں دماغ سے پڑھنا قبر اللہ کے سر پڑھنا سفریبل میں پڑھنا امام سے پیچھے پڑھنا جتنا کے آدمی آگے پڑھنے کی کوشش کرے گا یہ کے بارے میں اپنی مشکلات اور زکات زکاتا اس کے ساتھ جب اتنی طرف ہے کہ صحیح کے مطابق صحیح مثال کے مطابق نکل گئی اور غریب تک پہنچ بھی کیا جاتا ہے میں کہوں مہاراشٹری میں جھوتوں نماز میں جھتنے والوں کے ساتھ تو اس کے دو ترجمے ہوئے ہوئے ہیں ایک پرجمہ یہ ہو گیا دوسرے ترجمہ یہ ہے دو زی کرو آج کرنے والوں کے ساتھ ایسا جمع جی اور نماز کا رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ دوسرے دو کرو بھی کرنے والوں کے ساتھ اور ورک ہو مراجین جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ اس میں نماز کا نماز پڑھو جماعت جماعت کا واجب ہونا یا سنتے موقع دھونا طریقے اور ورق ماراجین اس میں ورک عمر راشی نماز پڑھ کرنے والوں کے ساتھ اس کو نماز پڑھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کہا جا سکتا تھا رقو کر رخو کرنے والوں کے ساتھ گیا کر عیسائیوں کی نماز میں رقو نہیں تھا یہود اور عیسائی شاید دونوں جو کی نماز میں رقو نہیں تھا تو ان رکو مسلمانوں کی نماز ہے اس پی ایف سے اس بات سے ان سے بدائی بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی ہے ہوتا ہے ہر کم کیا رکو رکو کرنے والوں کرو یعنی نماز کرو اور تو تو کرنے والوں کے ساتھ اس کا مانا ہوا کیونکہ جو ہے وہ کرنے کو بھی کہتے ہیں رکو کرو رکو کرنے کے اس میں جو ہے تو نماز نماز والوں کے ساتھ رخو کر رخو کرنے والوں کے ساتھ نماز کرو پور سمجھ میں آ کہ وہ جماعت کی ایک نماز ہے جو عمل ہے پورا اس میں شامل ہونے کو کہا جا رہا ہے آج بھی کرواجی شامل ہے کہ آدمی اکیلے میں کرتا ہے اپنے ساتھ کرتا ہے تو آج بھی کرواجی کرنے والوں کے ساتھ کہا میں اس بات کی ہے کہ ہے وہ دل کی ایک ہے اور یہ حاصل ہوگی ان لوگوں سے جن کے وہ ان لوگوں کرے گا اور اس سے اس کو نہیں ہے جا شامل ہوا اس جماعت کی نماز ملے گی وہ جو ہے تو ہم ان کی شوبت مستل ہوگی حافظ اصلات اور مارکاجی میں شریر کے سارے کا سار مال کا احاطہ ہو گیا ہے اگلی اصولات یہ ہو گئی بدنی بہاد آب وکات مالی ورک او مارا کے معاذ جماعت کے یہ بدنی مارک ہوگی اور ورک او مارا جن آج بھی تو والے بھی مالی جانی اور کند ساری باتوں کا اطام اللہ مندر ہیں لوگوں کو نیک کام کر دھولتے ہو اپنے آپ کو پڑھتے ہو لما جو ہے لوگوں کو مسلمان ہوتے کہتے کہ ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے بڑی فرق نہیں ہے آپ اسلام میں اچھی بات ہے نہ چھوڑے کیا آپ کے اندر ہوتے ہم تو بس جی مسجد کی ضرورت مسجد کیا ہے اور تعویذ کرنے سے فائدہ زیادہ مشکلات پھر کیوں نہیں سوچتے ہو بار نہیں سوچتے ہو حق جانتے ہو دوسروں کے بھی جانتے ہو خود نہیں کیا کرتے ہو عقل سے قابل نہ چاہیے کس وجہ رہا آپ ظاہر بہت پہلے میں صبر اور سلار مدد کیا اور صبر سے اور نماز سے خبر جو ہے یعنی یہ کتنی باتوں کو کہتے ہیں فرصا فرصا فرصا. چار باتوں خبر خریدی نہیں ہے کسی آپ نے برا بالا کہا کسی نے لڑائی کی جھگڑا کیا آب آگے سے خاموش ہو چیز اس کی بات خبر نہیں ہے خبر جو ہے رکنا نیادیش کا مان رکنا ہے خبر کی بات جام بری خراب نہیں خبر جو چار باتوں کو کہتے ہیں نیکی کو اختیار کرنے پر جو تکلیف اور جو مشکلات رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت برائی کو جو کرنے میں جو رکاوٹیں مشکلات آئیں اس کو برداشت اور جو آدمی جو ہے تو لاگوار ہلات آئے بیماریاں آئے تکالیف آئے جھگڑے آئے ہیں اس کو برداشت کرنا اور خبر کرنا میدان جنگ میں میدان کہ چار باتیں ساری مناسب اس پر خبر کرنا اللہ طرح کی مدد ساتھی کے کہہ ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو صرف دعوت کے ساتھ ہے باقی امال کے ساتھ ازر ہے مدد نہیں ہے راج کے خلاف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سارے مسئلہ نہیں بس صبر اور مدد چاہو صبر سے اور نماز ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نماز کھلا کے عالم پہ تجرب ہے کہاں سے, سے. نمازیں سب سے بڑی مدد اللہ تعالیٰ کی ساروں نماز پر ہے اس کے علاوہ کوئی روز کا چاہے تکلیف پیشہ چاہے الگ صبر جو نام ناماف کا علاقہ ہے اس پہ جذباتی ہو کر بے ہو کر اور کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر کرنے میں برداشت کرنے کے لیے نیو لگانے کی مدد کے لائن ناماف کا نات لائیں گے آپ رہیں گے صبر کریں گے برداشت کریں گے گے اس کے بعد نروز آپ جو ہے مدد کروا دیں خبر کریں گے اللہ الخاج اور وہ بھاری ہے مگر ان یازنوں پر البتہ وہ بھاری اور کہیں کہ خود نماز اور صبر کا الزام بہت دشوار ہے تو یہ سن لیں بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قرور میں خوشی ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے وہ خاشین وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ ان کا حصہ جو بے شک اپنے واپس آ جائیں وہ دونوں کے بارے میں صبر اور نماز دونوں جو ہے تو مشکل ہیں آسان نہیں ہے مشکل ہے آسان کیسے ہوں گے ان لال خواشین خواشین پر آسان ہے کہ خواتین پر اس بات کا خیال ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور کتاب جانے والے ہیں تو یہ دھیان جو ہے یہ آپ کے ہمت پیدا کر دے گا صبر کی بھی اور, اور نماز تو صاحب اپنے ساتھی کے لے کے جھاج کر کے آئے اور میں نے خار دیکھا کہ راستہ غلط ہو <تصفيق> <تصفيق> گیا تھا میں ان سے ملنے بھیجا جی نائپور کر کے آیا تھا لیکن نماز پڑھ میں چھوڑ دیا بار پڑھنا چند کرنا چاہیے نماز پڑھنا تو ترقی کرنا چاہیے وہ جو ہے یعنی مشکل ہے خبر ہی مشکل ہے نماز پڑھنا ہی مشکل ہے لیکن جب آدمی کو یہ دھیان حاصل ہو جائے تو اللہ کے روب رو کھڑا ہونے والا ہے اور اس کی طرف اس میں واپس چلے جانا ہے بہت آدمی ہے اللہ کی طرف جانا ہے یہ خیال رکھیے جب آپ بات یہ کسی آدمی کو نماز کی توفیق مل رہی ہے اس کا, بطل, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی باقی کیوں کہ اگر کوتا کے کھا دے اس حد تک کوتا ہی آدمی شروع کر دے تو نمال کے طور پر چل رہا ہے ایک ہاتھی کوتا جماعت کے طور کی چل رہی ہے ایک ہاتھی کو در کے طور پہ چل رہی ہے اس کی نمال پڑھنے کا اگر آدمی دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک نے اس کو گا کہ دن سے دن واضح ہوا ہے تو یہ دو باتیں ہیں جب یہ دو باتیں آدمی کو لسی کو جائیں کر لا کر رو برو قیش ہونا ہے اور موت آنے پر لوڑ کر چلا جانا ہے تو یہ بات یہ ہے اس کے بعد کام کرے نماز میں خوشبو کی فکی حیثیت کیا ہے خوشبو کی حقیقت کیا ہے پرانا سمر میں جہاں خوشبو کی ترجیح مذکور ہے اس سے مراد وہ قلبی سکون اور انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی عادت قلم سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ میں تعاون تو جاتی ہے کبھی اس کے اثار بدن پر ظاہر ہونے لگتے ہیں وہ عبادت متواز و شکست کا کل نظر آتا ہے یا دل میں خوف خدا اور توازن نہ ہو تو خواہ و ظاہر ہی بادوں پر مسواز نظر آئے تو خوشی کہاں مل رہی بلکہ سارے خوشی اظہار کرنا میرا پسندیدہ لوگوں کو نظر آئے اکیلے ہے تو اس کی پرواہ نہیں اکیلا ہے جیسے کہ خوشی ہوا مسا کر پیٹا فوٹا ہونا ہو لوگوں کے سامنے لوگوں پر اثر آئے گا آزمد اللہ نے جوان کو دیکھا سر جگائے ہوئے بیٹھا ہے فرمایا سر اٹھا خوشی دل ہوتا ہے گردن جکانے میں نہیں دل ملتا ہے ابراہیم نقیر احمد اللہ علیہ کا شاد ہے کہ موٹا پین ہے پین میں موٹا کھانے سر جکانے کا نام خوشبو نہیں ہے خوشبو تو یہ کہ تم حق کے معاملہ نے شریف اور وزیل کے ساتھ جساں سلوک کر اور لائن تم پر جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لیں اب حسن کا اشاد ہے کہ جب حضرت حضم اللہ بات کرتے جب بات کرتے تو سنا کر کرتے مضبوط آواز جب چلتے تھے تیز چلتے اور جب مارتے تھے زور سے مارتے تھے تو ممن وہ ہے کہ جب بات کرے تو سن جائے مارے تو لگے مضبوط ہوتے ہیں بہمت ہوتا ہے مم مارتے ضور سے مارتے حالانکہ بلا شبہ بڑے خوشی ہوا لے کر خوشی میں ایسا نہیں کر سکتا بات بھی نہیں کر سکتے ہیں بات خوب مضبوط کرتے تھے لو سنتے تھے اور مارتے تھے درا کا خوب مارتے تھے لگتا تھا خدا کہ اپنے قصب اختیار سے خاشین کی صورت بنانا یہ کام اور نقصان کا توقع ہے اور مضمون ہے برا ہے ہاں اگر بے اختیار کی ایسی ظاہر ہو جائے تو معذور ہے خوشو کے ساتھ دوسرا لفظ خوب بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے یہ دونوں لفظ تقریباً امان ہیں لیکن خوشو کا لفظ اصل کے اعتبار سے آواز اور نگاہ کی پستی اور توجہ کے لیے بولا جاتا ہے جب کوئی مصنوعی نہ ہو قلبی خوف اور توازو کا نہیں قرآن کریم خاص طلسوات خضو کا لفظ بدن کی توازو اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے تو خوشبو کا جو ہے تو آواز کی اور نگاہ کے لیے اور خوب باقی بدن غلط الحفاتین پسند کی غرضیں ان کے سامنے جبتی ہیں نماز میں خوشبو کی تاکید قرآن صورت میں بار بار آئیے قرآن خلاد اللہ ذکری نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے ظاہر کہ غفلت یاد کرنے کی ضرورت ہے جو نماز میں اللہ جل شہر سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ دان نہیں تھا غفلت والی نماز یہ ہے وہ خوشبو کے بارے ہے جیان والی نماز یہ ہے جب آدمی کو سکون حاصل ہو کافی احساس وراز میں حمدے کرے فلنگ پیدا کر رہا ہوں اس را را کا مطلب یہ ماننا ہے یہ دھیان ولاد قمل لغافرین اور ثقافت میں سن ہو رضور اللہ صلی اللہ علیہ ارشاد ہے کہ نماز تو صرف تمسکن اور تواز ہوئی ہے جس کا ظاہری مطلب یہ کہ جب تمسکن اور توازن میں نہ ہو تو نماز نہیں ہے ایک اور عدیز میں ہے کہ جس نماز جس کی نماز اسے بہیائی اور برائیوں سے نہ روکے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور, دور ہی ہوتا جاتا ہے اور نماز کی اور نماز اور غفل کی نماز بہیائی اور برائی سے نہیں روکتی معلوم ہے کہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے امام وزار رحمۃ اللہ نے مذکور آیات آیا تو روایت روس درائے پیش کر کے فرمایا ان کا اتقاضا ہے کہ خوشو نماز کے لیے شرط ہو اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہو پھر حمایت سفین سوئی ہنسن بسی معذ بن جبد رضی اللہ عنہ کا مطلب یہی ہے کہ خوشبو کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی واجب کتابوں میں خبر کو واجب دکھائی مرک فاسد ہے اہم ایئر باؤ جمور فخار نے خوشبو کو شرط اسلات خراب نہیں دیا بھائی اس کو نماز کی روح خار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا ہے کہ تقبیر تحریر قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کریں ہم نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں نا بعد میں خیال آتا ہے کہ در بھی گھر والی مقام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور تصویر تحریمہ کے وقت جو خوشی حاصل نہیں تھا اس کو پھر آدمی سے وہ مقصد پوچھیں کہ آئر کو نماز دوبارہ یہ کرنی پڑے گی یا یہ رسک ہوگا تو پوچھے گا اس اس کو یاد دلائیں کہ یہ جو ہے نا کتابوں میں رہ کر نکالیں مجھ نماز کے وقت اتنا دھیان میں نہیں تھا کہ بعد میں سوچ رہا ہے کہ دوہرے کار کا آتا تھا, تھا, تھا, کہ چارے کار کا آتا دور کا آتا ہے قدر کا آتا تو نماز ہوئی ہے نا مگر خوشبو حصل نہیں ہے تو حدیث عزیز نٹوایا نا گل حضر کرے گی نہیں لیکن بالکل تارے و سلاک مالا ہم لوگ اس سے بچ گیا ایسی نماز کو بھی پڑھنا کو ترک نہیں کرنا فائدہ اس کا نہیں بنی سائید گرو نے بدین میں بنی سائید یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کی ہے اللہ عالمی عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمام میں نے تم کو بڑھائی تھی تمام عالم تھا اس وقت جو موجود عالم تھا اس وقت بنی سعید کو بڑھائی تھی کہ ہمرائے وقت تک وہ ڈرو یہ کام نائک ان شاخ کسی کے کچھ بھی نفسن شہید کام نہ کسی کچھ بھی ولا اکبر و منہا اور قبول نہ ہو اسی شفترس شفترس، طرف سے سفارش ولازم نہا عدم کی طرف سے ملا ہم کرون اور نہ ان کو مدد پہنچے پہلے ایسے ڈراؤ جس دن کے سفارش بھی نہیں چلتی ہے اور رشوت بھی نہیں چلتی نہ سفارش چلتی ہے نہ واحد نجی ناک مینار فرو نے اور یاد کرو احسن خطر کرایا نا احسنال خطرہ شروع ہو گئے پہلے, پہلے احسان واحد مجی نا کم مینار فروغ نے یاد کرو اس وقت جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو فرون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم کو بڑا جو کہتے تھے, تھے تم کو جو کرتے تھے تم کو بڑا آزاد خودہ بنایا تم دبا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اس تخلیق چھوڑ دے تمہاری عورتوں کو ابھی کم بلام رب آزمائش تھی تمہارے رب کی ایسا کال سے تم احسان مانو گے وہ ذاتی ناموسل کتاب اور الفرقان الحکوم تو جی ہم نے دوسرے شام کو کتاب اور حق اور حق و نہا کے جدا کرنے والے حقام رہ گئی ہاں جی تو چھوڑ دیے اور اٹھ گیا ویسے فرق نا گول باہر تیزی بھی, بھی, بھی, بھی اللہ کہ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو پانی جی نہ پھر بچا دیا ہم نے تم کو وکل رکھنے والا پھر اور ڈوبا دیا پھر کو ون تم دم اور ڈوبا دیا پھر کو لوگوں کو ون تم دم اور تم لوگ دیکھ رہے اور لگ ایسے ہی بچا سکتا تھا لیکن کتنا زبردست وہ کارنامہ ہوا کہ ہے کہ تو سمندر کا رخ سمندر کے رک سے سکتا کتنا بڑا موجود ہے مم. پھر جو ہے تو فرونی غرق ہوئی اتنا بڑا میزائل تماشے بھی کر رہے اتنا ذات کو نہیں کے لیے وہ ڈوب رہا ہے وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے وہ مر رہا ہے تو, تو بنا دل بھی ٹھنڈا ہوتا مسار بھائی علی نو جب ہم نے وعدہ کیا موسر سے چالیس سال کا سمتہ سمت مل جاتا تو تم نے پچھڑا بنا لیا تم باز مسلح کے بازوان تم ظالمون اور ہے ظالم ہم نے تو احسان کیا تم لا کہ وہ ظلم تھے تما فونان تم کا پھر معاف ہم نے تم کو اس پر دیم سے فرون تاکہ تم احسان مانو نامو سے جراول فرقان اور جب ہم نے دی موسا کو کتاب اور حق کو حق کو نہ سے کرنے والا کام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ مسال و جب کہا مسافی قوم سے یا, قوم یا قوم کہ نقصان کیا اپنا اکم الاجل یہ بشرا بنا کر قطوب اللہ علیہ تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تختم اور مار ڈالو اپنی اپنی جان خیر الحم یہ بہتر ہے تمہارے لیے اِن میں باریک ہوں تمہارے خالق نزدیک تھا باریک ان متوجہ ہوا تم پر ان میں تواب الرفیس وہی معاف کرنے والا نیا تمہارا تو ان کو توبہ کرنے کو ملا تھا تو ویسے قبول ہوگی کہ آپس میں لڑو گے آپس میں لڑو گے تو اس کو جو مارے جائیں گے وہ معاف ہو جائیں گے جو بچ جائیں گے وہی معاف ہو اس کے بغیر معاف واقعی اس پر ہرمل کیا بن سکتا ہے گ گئے کچھ بچ گئے سب تو ہمارے لیے بہت